سوال ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا گیا مسجد کی تعمیر کے بعد اتنی رقم بچی کہ ایک دکان لے کر وہاں مدرسہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے تو کیا اس پیسے کو جو مسجد کے تعمیر کے لیے جمع کیا گیا تھا اب اس سے مدرسہ قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس پیسے سے مدرسہ قائم نہیں کیا جا سکتا مسجد کا پیسہ مدرسے میں اور مدرسے کا پیسہ مسجد میں لگانا شرن جائز نہیں ہے اعلیٰ نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ صرف تعمیر مسجد میں ہی خرچ کیا جا سکتا ہے مدرسہ نہیں بنایا جا سکتا اچھا ایسی صورت میں جس نے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے دیے تھے نا اگر علم ہے کہ فلاں صاحب نے پیسے دیے تھے مسجد بنوائیے تو اب کیا کریں ان صاحب کو جا کے وہ پیسے واپس کرنے ضروری ہے اس لیے کہ ان سے لیے کیوں دے مسجد بنانے کے لیے مسجد بن گئی اب جو پیسے بچے ان کو واپس کر دیں اب ان کی مرضی ہے وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے پیسے میرے ہیں تو میری مرضی ہے میں ان کو خرچ کرنا چاہتا ہوں آپ نیک کام میں لگا دیں تو پھر آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ایک دکان نے دیکھی ہے اب وہ ایسا ہے کہ وہ مدرسہ قائم ہو جائے گا بچے قرآن پاک پڑھیں گے تو ساری بات ہے مسجد بنانے کے لیے جب دے چکا تھا تو امید ہے کہ وہ اس لیے بھی دے دے گا تو اب اس کی اجازت سے وہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے پھر مدرسہ بنا سکتے ہیں یوں بغیر اجازت کے مسجد کے لیے جمع شدہ پیسہ مدرسے میں خرچ نہیں کیا جا سکتا ہاں لیتے وقت اگر پوچھ لیا تھا کہ چاہے مسجد میں لگائیں چاہے مدرسے میں لگائیں آپ ہمیں اختیار دے دیں تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ اب اختیار مل گیا نا کہ دینے والے نے صدقہ کرنے والے نے نیت کر لی کہ کس چیز پہ دینا ہے میں نے تو پھر یہ ہو سکتا ہے اور اگر دینے والے کا علم ہی نہیں ہے ڈبے میں لوگ ڈال کے چلے جاتے ہیں یا ویسے ہی جھولی وغیرہ میں جمع کیا جاتا ہے یا اتنے پیسے جمع کیے کہ بہت سارے لوگوں سے جمع کیے اصل مالک کا پتہ نہیں چلتا کہ دیے کس نے دے تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو وہ رقم دی جائے گی پھر بھی مسجد میں مدرسے کے لیے مسجد کے لیے جمع شدہ پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا